یاد رہاؤں نہ بلحسناتی الله صد اللہ ہو سد کا رسول شاہدین و شاہ کریم و الحمد للہ رب العالمی چاند ہمارے کلم گو جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ قوم کو ایک حق گو اور مبلغ اسلام سے محروم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جمعہ چشتی صاحب نہیں پڑھا سکے اور مجھ نہ چیز کو جو اس لائق بھی نہیں کہ تبلیغ جو ہے وہ انبیاء عالم اسلام کے ساتھ ہے عام بندہ تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے میں اس لائق نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اس کو نہ پسند ہو اور وہ کروں وہ نہ کروں جو اس کو پسند ہو اس کی مدد و نصرت کے ساتھ وقت تو نہیں ہے تھوڑا تھوڑا میں آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے معروضات پیش کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق کہنے حق پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے اور آپ کو بھی حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے محضر سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام کے بعد مقدم اور موخر چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو مقدم ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے موخر کو تب ہم ترجیح دیں گے جب ہماری مقدم کو نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے آؤز باللہ جو ہے وہ بسم اللہ سے مقدم ہے آؤز و میں ما اللہ کا انکار ہے اور پھر بسم اللہ میں جو ہے اقرار ہے اسی طرح مال جان عزت ہے دین ہے تو مال کی اہمیت ہے لیکن جان سے کم ہے جہاں جان جاتی ہے مال دے دو دین جو ہے وہ مقدم جان سے بھی مقدم ہے جہاں دین جاتا ہو وہاں جان دے دو دین نہ جانے دو تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں باتیں بہت چیز نے آپ کو بتائی ہی ہوئی ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی ہے فلاں چیز فلاں کی ہے انگریزوں نے بنائی ہے یہ سب تو بزرگان دین کے اس نے اس بات کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ ایک اہل خانہ ہے وہ متشابہ ہے متشابے اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں تو عقل میں تو اکل میں تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے اللہ تبارک مطالعہ جو ہے وہاں ہمارے وہاں خیال کی آس سے پاک ہے وہ ہمارے دل میں اس کے ہونے کا یقین ہے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے ہے کیا ہے اس کے ہونے کا بادتلق. تو مسئلہ بہت ہے تو بل اس کے لکھتے ہیں کہ اہل خانہ رنگ برنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور وہ اہل خانہ ہر رنگ میں اس کا اکث آ رہا ہے رنگ برنگ میں تو وہ جو اکث ہیں وہ محکمات ہیں اور وہ متشابہ ہے تو ہم محکمات کو دیکھ کر متشابہ کا یقین کریں گے کیونکہ وجہ اضافی وہی ہے اس لیے ایک بزرگ نے ایک فرمایا اللہ نے فرمایا جس جو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے کل نے دے رب نا ہر شاعر اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اللہ والے نے اس طرف کھینچی ہے تصویر اے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب صحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے ہم تو ہر چیز اللہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ تخلیق جو ہے ماہیت تبدیل کرنا کمال نہیں ہے تو ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ہم تو ہر چیز کلو میں نے بنا ہر شاء اللہ کی طرف سے ہے تو جس طرح منصور اللہ ج نے فرمایا جو ہماری سمجھ سے بہر ہے روف مکتیات اس طرح ہم منصور اللہج کو نہ برا کہتے ہیں نہ ہم ٹھیک کہتے ہیں انگ کہا فرمایا کہا پھر اسے آگ لگا دی گئی کیری کو دریا میں ڈال دے گیا کیری انگ کیری انگ کرنے لگی کیری کو دریا میں ڈالا دریا انگ کرنے لگا تو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں یہ متشابہات میں ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے جس طرح بائی گستامی رحمت اللہ علیہ نے سبحانی معذم شانی کہا یہ بھی متشابہات میں ہے آپ نے فرمایا تال طولبا نے عرض کیا یا حضرت آپ نے ایسے کہا تو آپ نے فرمایا جب بائی جزید ایسا کہے اسے تلوار سے کاٹ دینا پھر ایک وقت آیا آپ نے سبحانی ماگ شانی کہا تو انہوں نے تلوار لی اور ادھر ادھر خوب مارتے رہے جس طرح دھوئے ہوا سے گزر جائے اسی طرو گزر جاتی وہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے بعد میں اسی حال میں آئے تو عرض کی حضرت آپ نے ایسا فرمایا آپ نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ اسے کاٹ دینا نم تلوار ماری تلوار جس طرح دھویں سے نگاہ سے نگل جائے اسی طرح نگاہ کو کچھ نہیں ہوا فرمایا معلوم ہوا جو کہنے والا یزید نہیں تھا یہ بھی متشابہات میں ہے پھر مرزا کادیا نے کے متعلق ان کے جو پٹھو تھے انہوں نے لکھ دیا کہ مرزا کادیا کو بھی متشابہات میں لکھ لو نہ اسے نبی کہو نہ برا کہو یہ آج کل فتنہ اٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا فکر اور علم بلند کرنا ہے جب فکر اور علم بلند کھا ہو جائے وہ انسان مار نہیں کھاتا کسی <سؤال> باطل سے اور ہمارا منشور ہے اپنوں کو بچانا ہمارا منشور نہیں ہے دوسروں کو بلانا اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گا تو اس کی دلیل یہ ہے علماء حق اور یا کرام نے دی ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا منصور حلج نے انلحق منہ سے نکلا باجز بستانی سے سبحانی ما شانی منہ سے نکلا لیکن انہوں نے ان الفاظ کی نہ تبلیغ کی نہ دعوت دی منصور اللہ نے فرمایا کہ مجھے مانو نہ آؤ سبحانی آپ نے فرمایا متشابہات کی نہ تبلیغ کی جاتی ہے نہ دعوت دی جاتی ہے جب وہ سمجھ میں بھی نہ آئے اس کی دعوت کیا دینا ہے تو علماء حق نے کہا وہ جھوٹا تھا متشابہات نہیں کہتے وہ حق سمجھتا تھا اس لیے اس نے دعوت بھی دی اور تبلیغ بھی کی لوگوں کو بات سمجھ آ گئی آپ کو بہت بڑی دلیل ہے باطل کیا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے یا رسول اللہ آپ ایسا کریں ہمارے دین میں آ جائیں دعوت دی ہمارے دین میں آ جائیں اور ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں گے عورتیں بھی دیں گے اور مال خزانے بھی لٹا دیں گے تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کرتا چلے گئے مایوس ہو کر پھر سوچ کر رہے ایسا کریں آپ اپنے دین کا پرچار کریں نہ ہم آپ کو چھیڑتے ہیں نہ آپ ہمارے بتوں کو چھوڑیں نہ ہمارے مذہب کو چھیڑیں آپ نے فرمایا میں باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہوں باطل کو میں نے باطل کہنا ہے میں یہ بھی نہیں مانتا تیسری بار آئے اچھا ایسا کرو ہم آپ کے خدا کو پوجتے ہیں آپ ہمارے بتوں کو پوجو اللہ نے آیت بھیج دی کو لیا کافرونا لا ما بدونا آئے کافروں جس کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجتا دین تو ہے امر دل معروف اور نہیں ان من کر کامل جب ہو جائے برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو اور اچھائی کی طرف بلاؤ اور نہ نا ہی نل من برے کاموں سے روکنا ایک ہزار حصہ زیادہ ثواب ہے امر بالمعروف کرنے سے کیونکہ دین ہمارا اللہ نے مکمل یہ کیا ہے المو من بل مومنا تو بادیا ہو باد یا مرونا بل معروف ہے میرے مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ دوستی کیا کرتے ہیں اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں برے کاموں سے منع فرماتے ہیں یہ ہمارا دین اصل لیکن اس وقت جو فتنے اور کھڑے ہو گئے ہیں تو عقیدے کو بچانے کے لیے ہمیں پھر اور باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں حضرت علی نے امام حسن حسین کو بلایا فرمایا اے حسنین اگر تم نے نہیں الن من کر برے کاموں سے روکنا اور اچھے کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تم پر ایسے ظالم حاکم بھیجے گا اور تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی امام حسن حسین کو فرمایا جا رہا ہے معلوم ہوا اگر تم یہ اللہ کے بزرگ سے پوچھا اللہ کی انعام کیا ہے انہوں نے فرمایا اچھا حاکم تو اچھا حاکم چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہے کہ برائی کموں سے منع کرو اور اچھائی کا کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا حاکم دے دے گا اور ہماری دعائیں بھی سنے گا اللہ امام ہمیں ایمان سے کوئی گالی دے یہ دعوتیں اسلامی جو ہیں ہم انہیں خود دعوت دیتے ہیں کہ تم نے ایسا بڑا نام رکھا ہے دعوت دائی سے ہے گلانا اور پھر تمہارا حوصلہ یہی ہے ارے تبلیغ کم ہے دعوت دینا اوپر ہے تبلیغ بلاغ ہے نبیوں اوپر اللہ نے فرمایا ومال رسول بلاک میرے رسولوں پر نہیں مگر بلاغ تبلیغ کرنا یہ <تصفح> <تصفح> دعوت کا حرف کہاں سے نکالا بلانا کا اور یہ اتنا اونچا حرف ہے کہ اتنا حوصلہ کرنا چاہیے بزرگان دین فرماتے ہیں تبلیغ کے لیے بندے مار مار کر چورا چورا کر دے پھر بھی وہ برداشت کرے تب تبلیغ کی طرف رکھے قدم اور سنو ہمیں خدا کی قسم اپنی نہیں چاہیے دی ہم انہیں کہتے ہیں تو ہمیں مچھلیوں میں گالیاں دو ہمارے خلاف تبلیغ کرو مسجدوں میں تبلیغ خاص ہو تمہیں نے تو جو دعویٰ کیا ہے اس الفاظ کا پتہ ہی نہیں تمہیں ارے حضرت علیہ السلام تبلیغ فرماتے تھے کافی پتھر مار مار کر قبر بنا دیتے تھے یعنی وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے پھر تیسرے دن نکلا کر پھر وہی اخلاق سے تبلیغ کرتے حوسلا ہمیں خدا قسم اپنی عزت کی ضرورت نہیں ہمیں گالی دو ہمیں جو مرضی آئے کرو تمہیں دعوت عام کا ہوں تبلیغی نہیں دعوت عام کی اجازت ہے ہمیں تبلیغ خاص کی اجازت نہیں تم چپے چپے پر پھر رہے ہو لوگوں کے کو کوڑے کٹ کرا رہے ہو اور انہیں دعوت دے رہے ہو جب تم جاؤ گے ہماروں کے پاس انہیں دعوت دو گے بستر اٹھا کر تمہارا یہ حق ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو بلاؤ اور ہمارا حق نہیں ہے اپنوں کو بچائیں دعوت بانا ہے بلانا جو بلاتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور بچانے والا دفاع کرتا ہے آہ! تم حملہ آور ہو ہم دفاع نہ کریں تم ہمارے کو خراب کر رہے ہم اپنوں کو نہ بچائیں تم لکھ کر کہل فٹا کر لکھ دو ہم بھی لکھ دیتے ہیں پر جماعت ہے تمہارا تو نہ قرآن سے تعلق ہے نہ دین سے نہ حدیث سے کیوں تمہیں اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے ہمیں خدا رسول دین کی عزت کی پڑی ہوئی ہے تمہیں تو سمجھ ہی نہیں دین امام حسن غریب کو ایک نواز کو ایک شخص نے گالی دی آپ نے فرمایا میاں کوئی تکلیف ہے پھر دوسری بار دی ارے کس کو گالی دی جا رہی ہے تو اپنی بات کرتا ہے جی ہمیں ایسا کہہ دیا جی ہمیں ایسا کہہ دیا تم کو دین کے خلاف کہہ دیا تمہارے خلاف ہو گیا تو تم سراپا دین ہو تو آپ نے فرمایا دیا کوئی مرض ہے تجھے پھر اس نے زیادہ گالی دی آپ نے فرمایا تم محتاج تو نہیں ہے نوکر کو کہا جو اشرفوں کی تھیلی پڑی ہے ایک ہزار درم کی اس کو اٹھا دے میں تمہیں بتاؤں کہ دین کیا چیز ہے Allah. وہ قدموں میں گر پڑا کہ حضرت میں سنتا تھا اسلام کی اہمیت آج میں نے دیکھی کہ اسلام کیا چیز ہے Allah. ارے ہم گالی دیتے ہیں آپ عطا کرتے ہیں اس لیے آیت بھی میں نے یہی پڑھی ہے یق رہا ہوں نا بلحسنتی جو تمہیں تم سے برائی کرے اس سے اچھائی کرو یہ ہے ہمارا دین بھاگتے پھر رہے ہمیں ایسے کہہ دیا تم کو دین کے خلاف کر دیا تم خدا رسول سے بھی اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہو مجھے ایک بندہ کہتا ہے خدا کی قسم رونا آتا ہے مرزای نے کہا کہ تمہارے نبی نے تو نہ بالک لڑکی سے شادی کر لی میں آپ کو کہوں کتنا بڑی گا, با, گال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں وہ تو وہ سو سلام اس پر کہ گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے تھے کس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے ثابت کرو عملی تو زبانی دعوے سے کچھ نہیں بنتا امام افغانی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص گالی دینے لگا پیچھے چلا جا رہا ہے گھر کے باہر پھیر گئے ارے ہمارے اسلاف نے لیے نہیں کچھ کرتے تھے جو کرتے تھے تو دین کی غیرت کرتے تھے خدا کی کرتے تھے شہر و شہر والے بیٹھے ہیں کشتی پر آدمی اوپر جا کر یہ بغل سے اپنی ریح لگاتا ہے اس پر نکلی تھا وہ اپنی نقل کر کے اس پر تان کرتا ہے لوگ ہس ہنس کے آپ اب خلیفے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ تو بیری کو غلط کر دے اتنا بڑا ولی تو جب آپ نیچے ان کے گلا دبایا تو وہ الہ الا کرنے لگ گیا سبحان اللہ خلیف نے کہا یہ بستر لو یہ ہم تو چلے جاتے ہیں مدت سے ہم آپ کے پاس ہیں یہ مستحق سزا تھا آپ نے اس کو اوپر رنگ دیا سبحان اللہ! آپ نے فرمایا میاں جو اس کے پاس تھا ہم سے بانٹ کر کھایا جو میرے پاس تھا میں بخیلی کروں میں بھی بانٹ کر کھا لیا میں نے میرے پاس یہی یہ تھا جو برتن ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے سبحان اللہ! تو امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ کو گالی دینے آپ ٹھہر گئے جب گھر گئے ٹھہر گئے وہ گالی دے رہے آپ سو رہے اس نے شرم سار ہو کر ارض کی کہ میں گالی دے رہا ہوں آپ ٹھہر گئے آپ تو جلدی گھر چلے جاتے اپنی گالیاں سو رہے ہیں ارے ماں ببو حنیفا ہم کہاں ہیں جن کے کت کے کتوں کی شان بھی ہم سے بڑھ کر ہمیں کہہ رہا تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت اپنی نہیں ہمیں گالی دو میں کہہ رہا ہوں اور ہم لکھ دیں گے ہم اس بات پر اشارہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم دعوت عام چھوڑ دو ہماروں کے پاس نہ جاؤ کنڈے متخد کٹاؤ اپنے مسجدوں میں تبلیغ کرو ہمارے خلاف کرو یا اپنے مذہب کا پرچار کرو تم ہماروں کے پاس نہ جاؤ لکھ لیں گے ہم لکھ دیتے ہیں تمہارا نام بھی نہیں لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہماروں کو غرگلاؤ ہم اپنے کو بچائیں نا ہم دفاع نہ کریں گے کیسا مطالبہ ہے ادھر اسلام کا دعویٰ مارتے ہو ادھر یہی ضمیر تمہیں کہتا ہے بے انصافی اتنا ہے ارے اسلام عدل سے دین جو ہے وہ دین کا منا عدل ہے جو اپنے لیے, لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کر تھوڑی سی بات پر گھبرا گئے ہم نے جواب دیا ہے تمہیں ہم نے دفاع کیا ہے ہماری تبلیغ خاص ہے مسجد میں ہے اور ہمارا مقصد اپنوں کو بچانا ہے ہمارے ہم تمہارے پاس جائیں ہمیں قتل کر دو تم لکھ دو تم ہماروں کے پاس نہیں جاؤ گے ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہم تمہارا نام بھی نہیں لیں گے اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تم ہمیں گالی دو جو کچھ ہم سے کرو ہم تمہیں نہیں کچھ کہیں گے ہمیں اپنی گالیوں کا کوئی احساس نہیں ہے اس وقت جب حضرت ہمارا تھا سن... قوم کا, کا بندہ اس کے باپ کو بندہ پیٹ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا کتا تھا اسے لاٹھی مار دی لاٹھی اٹھا کر اس کے سر میں ماری کہ بدماش تو یہی سمجھ لی باپ میرے کو مار رہا ہے پھر کتے میرے کو بھی لاٹھی مار دی یہی ہماری مثال ہے اے صحابہ کو گالیاں دیے جا رہا ہے بیت کو گالی دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو بھی گالی لے لیکن اللہ نے جواب یہ سن ہے وہ سنت رسول ہے ارے نسارا نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر اس کا باپ کون ہے یہ میں کیا کہوں کہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گالی ہے لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوبا ان کو جواب ہی دے دے بزرگ فرماتے ہیں تو سچا اور اسلام ہے کفر کہتا ہے تو سچا اور اسلام ہے تجھ کو سوائے ماننے کے چارہ نہیں میں جھوٹ اور کفرو بغیر لڑنے کے میرا گزارا نہیں سرے تسلیم خم ہو جا یہی ہے حق کا حساب آرحان لڑتا وہی ہے جس کو آتا نہیں جواب پھر آگے فرماتا ہے باطل کیا کرتا ہے میں کف کہتا ہے اسلام کو میں تیری جدوں کو تو میرے لیے بھی سوچ کیونکہ ایمان سے میں کہہ رہا ہوں, ہوں اے مسلمانوں سوچ لو حق کے خلاف یہ کہتے ہیں ہمارا کباڑا ہو گیا چشک نے یوں کر دیا وہ خدا کی قسم حق کے خلاف اور حق کے حق والے کے خلاف جو بولے گا اس کا تباہ ہوگا نہ حق کا کچھ ہوتا ہے نہ حق والے کا کچھ ہوتا ہے تم ثابت کر رہے ہو کہ ہم باتیں لیں ڈرتے کیوں ہو تمام پر تنقید کرو تو میں پھر یہی بات دوہرانا چاہتا ہوں کوئی بیٹھا ہو تو بے شک اعلان کرے اور حکومت سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں دعوت عام کا حکم دے رہا ہے دے رہے ہو اتنا انہیں تم نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہر جگہ کوڑے کھٹکھٹا کر اپنے مذہب کی پرچار کرتے ہیں اور ہمیں دفاع کی اجازت نہیں اپنوں کو بچانے کے لیے تو ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ تم اس بات کو چھوڑ دو دعوت عام نہ کرو تم صرف اپنوں کے پاس جاؤ ہماروں کے کونڈے مت کٹ کت کٹاؤ دعوت ہم تمہارا نام لیں گے تم بھی تبلیغ خاص کر لو تبلیغ ہم بھی تبلیغ خاص کر لیں گے ورنہ ہم پر یہ سوچ لو کہ تم جو کچھ بھی کرو دنیا ایک طرف ہو جائے تم ہم ہماروں کو بدراہ گمراہ کرو گے ہم دفاع کر کے اپنوں کو بچائیں گے تو اللہ نے کیا جواب دیا محبوب ان کو جواب ہی دے دے بات بہت بڑی ہے کیا کہوں کہ خدا کا بیٹا کہنا ایسی بڑی گال ہے کہ ہم اپنی مثال نہیں دے سکتے لیکن اللہ نے فرمایا ان ناما صلا عیسا اند اللہ کما صحدم محبوب ان کو مثال دے دے کہ آدم علیہ السلام کی مثال لے لو عیسا علیہ السلام کی مثال تو لے لو آدم علیہ السلام کو دیکھ لو اس کے تو نہ ماں ہے نہ باپ اس کو تم کیوں نہیں کہتے اس لیے ضمن طور اور بات بھی یہی جو بند ہیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے جتنے بند مذہب ہے ہمارا مطالبہ ہے شیعہ ہیں کوئی ہیں عام اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہے صوفیہ کرام کا صوفیہ کرام دکھ سکتے ہیں دے نہیں سکتے کلام کا مسئلہ جلوس نہیں ہے سوفیہ کلام کا مسئلہ توڑ توڑ نہیں ہے صوفیہ کلام کا مسئلہ کا صرف حق کہہ دینا یہ ہم مجبور ہیں اور یہ ہمارا حق ہے تو اللہ نے جواب دیا نہ ما سالہ عیسائی کا ما صلی آدم محبوب تو فرما دے عیسا علیہ السلام تو خدا کا بیٹا کہتی ہو تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتے اس کی نا ماں ہے نہ باپ تو خاموش ہو گئے صبح جواب ایسا ہے ان کے پاس کوئی جواب رہا نہیں اس لیے جو بندوشو بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اسلاف کو برا بھلا نہ کہیں جن کو ہم ماں باپ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اب داتا صاحب کو مشرق لکھا انہوں نے اور ہمیں کہتے ہیں تم ہمیں نہ بولو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی تم ہمیں ان کو بول برا بولتے ہو جن کو ہم اپنے باپ دادا سے زیادہ سمجھتے ہیں اور ہم تمہاری عزت کریں پھر ہمارا دعوی سن لو تم ہمیں گالیاں دو ہمیں جو کچھ مرضی آئے کہو کافر کہو مشرق کہو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے ہمارے اسلاف کو برا برا کہنا چھوڑ دو ہم تم سے بھی اسلح کرنا چاہتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ تم ان کو برا کہو تم हमें ہمیں کیوں بولتے ہو یار کیسا नहीं نہیں آیا گیا ہم کن لوگ اسے ہمارا تعلق ہے اتنا ڈھیک جن میں دین کی سمجھ ہی نہیں ہے ناقل ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہو گیا یہ تو ہم ضمنی طور ہمارا ہدف یہود ہے ضمنا طور ہم ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو گمراہ نہ کریں اور یہ ایک بات ہے جامع میں تھوڑی سی کہہ دوں کہ اتئی المغیب علم غیب کو الوہیت کی دلیل بنانا یہ نصارہ کا مذہب ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ گھر میں ہوتا تھا بتا دیتے تھے جو کچھ پوچھتے تھے میں کوئی کہتا میں نے فلاں دن کیا کھایا آپ بتا دیتے تھے یہ عط علم غیب ہے انہوں نے کہا یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یہ آج کل یہی ہے جامع بات ہے سمجھانا اس کے لیے بہت موضوع ٹہم کی ضرورت ہے یعنی اطئی علم غیب کو الوہیت کی دلیل بنانا یہ نصارہ کا مذہب ہے قدرت کو بھی الحیت کی دلیل بنانا یہ بھی نصارہ کا مذہب ہے اتائی قدرت سے نہ بندہ خدا بنتا ہے الا نہیں بن سکتا کیونکہ ہے بھی اتائی وہ تو ذاتی قدرت کا مالک ہے ذاتی علم کا مالک ہے اس لیے ان بیوقوفوں نے یہ دیکھا کہ مٹی کی مٹھ کو پھونک مارتے ہیں چڑیا بن جاتی ہے مردہ کو زندہ کر لیتے ہیں کوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہیں صحیح ہو جاتا ہے بادرزاد اندھے پر تو انہوں نے کہا یہ ہے بھی خدا یا خدا کا بیٹا ارے جتنا کمال کسی سے حاصل ہو اگر موم ولی ہے تو وہ کہے گا اللہ نے کیا ہے اور اگر آم کافر ہے وہ اس نے کہا ہم میں نے کیا تو ہمارا کیا ہمیں ہم کسی کو بزرگ جو آئے یہ نہیں کہا مددگار نہیں فلاں نہیں کچھ نہیں بزرگ نا اور امبیان اسلام جو آئے انہوں نے یہ فرمایا کہ الحا کوئی نہیں ہے یعنی تمہارے سامنے زمین و آسمان کو کوئی اتار کر رکھ دے تم اسے الہ نہ مانو تم کہو اتائی قدرت سے تو کر رہا ہے اللہ ہمیں ازما رہا ہے اگر ولی ہے تو کرامت کہیں گے غیر مومن ہے تو پھر اللہ ہمیں ازمائے گا جس طرح دجال بھی کمالات دکھائے گا اس لیے اتائی علم کو اتائی قدرت کو الہیت کی دلیل بنانا یہ کافروں کا مذہب ہے ہمارا نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ کو حقوق اور فرائض کے بارے سمجھا دوں فرائض اور حقوق عام مومن جو ہے اپنے فرائض کا خیال کرتا ہے اپنے حقوق میں رعایت کر جاتا ہے اور جو بائیمان ظالم منافق فاسق ظالم ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں فرائض کو پشے پوسٹ ڈال دیتے ہیں اب میں فرائض اور حقوق آپ کو بتاؤں عورت ہے جو حق عورت کے مرد پر ہیں وہ مرد کے لیے فرض بن جائیں گے اور عورت کے حقوق ہوں گے جو اللہ نے رکھا ہے حقوق اسلام نے ایک حدود دائرہ بنایا ہر ایک کے حق کا جو یہودی مذہب ہے وہ فرائض کا نام نہیں لیتے یار جتنا حقوق کا نام لیتے ہیں اور حقوق کا معنی وہ کرتے ہیں جو میں چاہوں مجھے ملے اسلام یہ نہیں ہے ہر ایک کا حق اللہ نے بنایا ہے بیٹے کا علیحدہ باپ کا علیحدہ کہ بیٹے کا حق باپ کے برابر ہے اس لیے بیٹے کے جو حق ہیں اب جو مرد کے حق ہیں عورت پر وہ مرد کے حقوق ہو جائیں گے اور عورت پر فرض ہو جائیں گے اسی طرح بیٹا ہے بیٹے کے حقوق باپ پر ہیں اچھی تربیت دینا نان نفقہ اس کی پرورش کرنا تعلیم اچھی دینا یہ بیٹے کے حق ہیں اور باپ پر یہ فرض ہے ادب کرنا بیمار ہو جائے اس کی خدمت کرنا محتاج ہو جائے اب بالے ہیں اس کی مالی امداد کرنا خدمت کرنا یہ باپ کے حق کا اور بیٹے کے فرائض ہیں اسی طرح عوام اور کے حقوق بھی ہیں وہ جو حکومت پر فرض ہیں یہ نہیں کہ عوام کے کوئی حق ہی نہیں ہے اللہ نے ہر ایک کے حق بنائے ہیں جو عوام کے حق ہیں وہ حکومت پر فرض ہیں جو حکومت کے حقوق ہیں وہ عوام پر فرض ہیں اب میں نے منافع بدماش بےمان لٹیرے کی کیا نشانی بتائی کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اپنے فرائض کو بھول دیتا ہے بھلا دیتا ہے اور مومن اسی طرح اللہ نے بھی ہمارے حق بنائے ہیں روزی دے رکھی ہے زندگی ہمیں مصیبت سے بچاتا ہے شفا اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیے ہے اللہ پر کوئی فرض نہیں ہے لیکن اس کی مہربانی ہے اس نے خود اپنے اوپر لازم کر رکھے ہیں یہ بندو کے حق ہیں پھر اللہ نے جو حکام کیا ہے وہ اللہ کے حق ہیں ہم پر فرض ہے اب دیکھو اللہ کی ذات ارے ہم اپنے حقوق میں تو معاف کر دیتا ہے فرائض میں اللہ ذری کمی نہیں کرتا ایمان بے فرمانی کریں روز ہی متواتر آ رہی ہے فرائض دیکھو سنت خدا دیکھو سنت رسول بھی یہی ہے اب ہماری تعظیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر فرض ہے اور آپ کا حق ہے لیکن ہم نے کوتاحیاں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرائض تھے آپ نے پورے کیا حقوق میری اہتار دی اور جو ظالم ہوتے ہیں منافق ظالم وہ فرائض سے بالکل اندھے ہوتے ہیں اپنے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے ہیں ہر وقت انہیں اپنے حقوق کا خیال ہوتا ہے وہ بھی ناجائز اس لیے عوام کا بنیادی حق ہے جائز تنقید جائز مشورے جائز مطالبات عوام کا بنیادی حق ہے کوئی بغاوت میں سے شمار نہیں کر سکتا بغاوت یہ ہے کہ یہ بادشاہ اتر جائے یہ حکومت اتر جائے اس میں حکومت پر اور کیا فرض ہے عوام کی جان مال عزت کا تحفظ یہ حکومت پر فرض ہے جو حکومت عوام کو عزت مال جان کا تحفظ نہیں دیتی وہ حکومت نااہل ہے ظالم ہے یہ فرض ہے حکومت پر اب جو حکومت اسلامی تھیں وہ اپنے فرائض پورے کرتی تھی عوام سے کوئی حق غلط ہو جاتا تو وہ معاف کر دیتے تھے آج کل کیا ہے فرائض سے بالکل نگاہ جو ہے انہوں نے بیچ رکھی ہے نگاہ نہیں کھلتی اپنے حقوق ہی حقوق کون عوام کا کوئی حق ہی نہیں جو اللہ نے دیا ہے نہ جان کا تحفظ ہے ایمان کا تحفل ہے مال کا تحفظ ہے تو پھر کس لیے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں <سؤال> یا عوام کا حق کا ہے کہ وہ تنقید ہمیشہ تنقید برائے تشفی ہوتی ہے تنقید کا مطلب اصلاح ہوتی ہے تو عوام تنقید بھی جائز کر سکتی ہے مطالبہ بھی کر سکتا ہے جائز مطالبات پورے کرنا حکومت کا فرض ہے اور ج مشورہ جی شکایات دور کرنا یہ بھی حکومت کا فرض ہے اللہ یہ عوام کے حق نہیں ہے عوام بس ایسے اللہ نے اس کے عوام جی مطالبہ بھی کر سکتی ہے جی شکا جیز شکایت بھی کر سکتی ہے اور جی مشورہ بھی دے سکتی ہے اپنی عزت مال جان کا تحفظ حکومت سے مانگ سکتی ہے اب یہ کہتے ہیں جی مجھے ایک کہنے لگا جی مولوی دہشت گرد ہے میں نے کہا میں تو تو کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہے میں کہتا ہوں کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے کہنے لگا کیسے خدا میں نے کہا تم کو اکل دے میں نے کہا ایک طرف ایمان سے کہنا ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں تہی دست ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے ایک طرف ایک بندہ کلاسن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی پڑے گی ایمان سے کہنا کلاشن کو کوی پڑے گی اگر کلاشن کو چھین لیں تو پھر داحشت ہوگی اس کی تو معلوم ہوا داحشت تو اسلے میں ہے بندے میں تو نہیں ہے یہ اسلحہ پھیلا کر تم نے داحشت اگر داحشت بند کرنی ہے تو اسلح کا ختم کرو ارے بندہ ہے خدا تجھے خدا کا بندہ بنا دے میں تو حاکم اس کو سمجھتا ہوں جو خدا رسول کو حاکم سمجھتا ہے خدا کے قسم جو خدا رسول کو حاکم نہیں سمجھتا مجھے, مجھے یہ ایک بات بتاؤ کیا دین حکومت پر فرض نہیں ہے کافی <سؤال> پر بھی فرض ہے دین مذہب جو ہے وہ حکومت پر فرض نہیں ہے کیوں ہمارا دین ازن عام ہے ازن خاص نہیں ہے پوری دنیا پر فرض ہے اسلام وہ <سؤال> جیسے کریں پھر اگر دعوت دینی ہے تو ان کو بھی دو دین ان پر بھی فرض ہے تو ان دین کو تو تم نے جزوی بنا رکھا ہے اذن خاص بنا رکھا ہے کہ عوام پر فرض ہے حکومت پر نہیں ہے حکومت پر بھی دین فرض ہے ان کو بھی تبلیغ پرچار کرو تو جیز مطالبات ہاں ایک بادشاہ تھا وہ اسے جس کو اس کی قوم میں چتہ کتا کاٹتا تھا وہ بندے کو مار دیتا تھا کہ یہ بولا نہ ہو جائے کتے کو کچھ نہیں کہتا تھا ایمان سے کہنا کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے اور جو جس کے پاس وہ کلاشن کوپ لے کھڑے تو وہ دہشت اس میں نہیں ہے جس کے پاس ایٹم میزائل رکھے ہیں کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے کلاسن کوپ والا دہشت دنیا میں جس کے پاس خطرناک اسلح ہے کان کھول کر سن لو وہ دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے ارے جو انسانیت کا قاتل ہے اس کے تو ساتھ ہو اپنوں کو مار رہے ہو کلاشن والے کو ساتھ ہو کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے ایمان سے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد سب سے انسانیت کا کاتل بدماش امریکہ ہے اس لیے جو وہ اپنے آپ کو دہشت گرد نہیں سمجھتا مان نہیں وہ ان کو ماننے والا ہے وہی وہ اپنے آپ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے چاہے قوم کا خون نوچ رہے ہیں اچھا ایک بات یہ اور بھی کرتا ہوں آپ کو کہ ایمان سے دین کے مولوی سے دین کے مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اگر غلط کام کر بیٹھے تو کہتے ہیں کہ دینی مدرسے میں تخریب کار پیدا ہوتے ہیں نہیں کہتے قوم بھی کہتی ہے وہ بھی کہتے ہیں ذرا انصاف سے نگاہ سے دیکھنا چاہیے انصاف تو ہے نہیں شادی والا گناہ داری والا گناہ کرے یہ سنت کا احترام نہیں ہے اور شادی والا کرے تو یہ سنت نہیں ہے وہ مالو کمار کی سنت ہے ایمان سے کبھی شادی والے کو کسی نے کہا کہا کہ بھئی یہ بھی سنت ہے کوئی شرم کرو وہ تو سنت اس نبی کی ہے جس نبی کی سنت داری ہے دینی مدرسے سے اگر ایک عالم سے خطا ہو جائے تو قوم پورے علماء کو کہتی ہے یہ ہمارا قانون ہے حالانکہ یہ غلط ہے پہلے بھی میں نے ایک زمین بات کی تھی پھر آپ کر دوں کہ میں ایک چوک سے گزر رہا تھا تو تھانے کا منشی بیٹھا تھا اس نے کہا مولوی سے بھی دراؤ رات کے دس گیارہ بجے تھے میں سفر کیے ہوئے تھا تھکا ہوا تھا میں نے کہا کوئی بات کرتا ہے وہ بیٹھا تھا سلوار کمیش میں مجھے پتہ نہیں تھا تھانے کا منشیہ کب دس بارہ سال پندرہ سال کی بات ہے اس وقت ایسے بیٹھ جاتے تھے اب تو نشانی نہ ہوا سر نہیں ہے تو مجھے کہنے لگا یہ تم مولوں کا حال ہے تو میں غصے میں آ کر مجھ سے بھی نکل گئی میں نے کہا تم بھی ماں کو چودنے والے ہو کھانے کعبہ کو ہو سے آگ بھی گولا ہو گیا ایمان سے اسلام ہمارا کیا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ایمان سے مجھے کہتا ہے ایسے کہہ گیا نہ ہوتا تو میں لڑ پڑتا میں نے کہا فارمولہ تو تیرا ہے غیر مولوی ہے ماں سے پکڑا گیا ہے کہا ہے اس کو کہا تو مجھے کیوں کہتا ہے میں نے کہا تو نے جس مولوی کی خبر پڑی اسے تو مجھے کیوں چمٹ گیا ارے تیرا قانون تم پر لبٹ رہا ہوں نا تیرا قانون یہی ہے اگر ایک غیر ملوی کی بات سب پر چڑھی جاتی ہے تو ایک غیر ملوی کی بات بھی سب پر آ سکتی ہے ارے ایک داڑھی والے کی سب پر آ سکتی ہے تو ایک داڑھی مون کی بھی سب پر آ سکتی ہے ایمان سے کہو یہ کہ اپنا عوام کا فارمولہ ہے تمہارا فارمولہ میں نے کہا ہم تمہیں وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب بات آپ کی سچی ہے مجھے اس طرح نہ سمجھاتے اسے لگی نا بات کہتا ہے اس طرح مجھے نہ سمجھاتے میں نے کہا مجھے غصہ تھا میں نے کہا سور کو بھی کلہاری کچھ نہیں کرتی جب تک تھری نا تھری کی گولی نہ لگے وہ اور بھی گولا ہو گیا کیسی بے انصافی ہے ہمارا اسلام تو مذہب آنا انصاف دین کا مطلب بھی انصاف ہے ایمان سے کہ آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں نہیں باپ ہیں دادا ہیں سب کے باپ بھی ہیں دادا بھی ہیں سب کے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا کابل بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے کابیل بہن سے کیونکہ اس وقت یہ نظام تھا کہ جو صبح کو بھی ایک بیٹی بیٹا پیدا ہوتا تھا شام کو بھی ایک بیٹی بیٹا پیدا ہوتا تھا اور ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا اسلام کیا ہے ہمارا دین کیا ہے حق کا ہے جو خدا رسول کا فرمان ہو ایمان سے اللہ کا حکم ہوتا کہ تم بہنوں سے شادی کرو تو ہم کر لیتے شرید حکم یہی ہے جو اللہ حلال کر دے حلال ہے جو حرام کر دے حرام ہے نہ کوئی حلال کر سکتا ہے نہ حرام تو اس وقت قانون یہی تھا جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے تو صبح کے بیٹے سے شام کی بہن بیٹی سے نکاح ہوتا تھا شام کے بیٹے سے صبح کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا وہ دونوں جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے اب نبی کا بیٹا ہے پھین سے شادی کرتا ہے اور بھائی کو قتل کر دیا دیکھو کتنا کبھی فیل ہے عام بندہ بھی کرے تو کیا سب نبیوں کو بیٹوں کو کہہ دے ہے زیبہ کہہ سکتے ہیں نور علیہ السلام کا بیٹا کہہ سکتے ہیں نور علیہ السلام کی عورت کافروں سے ملی ہوئی تھی لوت ہم کہہ دیں سب نبیوں کی بیٹے ارے مسلم کذاب صاحب بھی تھا کاتب بہ وہی تھا نبوت کا دعویٰ کر دیا سب صحابہ کو بول دے یہ کیسا قانون ہے کہ جس باپ کا جرم بیٹے کو نہیں لگ سکتا ایک باپ کے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے قوم میں سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے ملک میں سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے یہ کیسا قانون ہے کہ ایک کی بات سب کو لگا دی بات کونسی کر رہا تھا میں مجھے بھول گئی اور طرف چلا گیا سبحان اللہ و الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ حب لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم بارہ ہم حکومت سے جائز مطالبات جائز مشورے اور جائز تنقید کر سکتے ہیں یہ بغاوت میں شمار نہیں ہے یہ ہمارے حق ہیں اور ان پر فرض ہیں وہ تو میں کر گیا اور بات تھی جو ابتدا تھی بھول گئی بوڑھے پہ اچھا اللہ اکبر کل پڑھ لو اصل شریف ملائی کا رسول اللہ اصل وسلام ملائی کا اللہ بلّات وسلام والے کا رسول اللہ اسرات وسلام ملائی کا حبی بلّ فرض واج بات یہ نہیں اور بات تھی ہاں دہشت گردی کا مسئلہ تھا تو معلوم ہوا دہشت گرد جو ہے وہ اصلہ ہے بندہ نہیں ہے اس وقت دنیا کا دہشت گرد امریکہ ہے اور دوسری بات آپ کو نشاندہی دہی لوں جو چھپا ہوا دہشت گرد ہے ارے شیطان برطانیہ کو کہہ دو ایمان سے جتنا منصوبے بن رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف سارے لندن سے بنتے ہیں وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے اس کو لڑا رہا ہے کہ یہ لا لاڑ کر ختم ہو جائے گا چودھری میں بنوں گا اس لیے سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ برطانیہ ہے جو ہم مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں تو بات یہ تھی کہ ایک مولوی غلط کام کرے تو سب مولوی کو لگا دیتے ہیں بات آ گئی مجھے اللہ نے دل میں ایسا کرتے ہیں بھائی دین کا یہ دین کے مدرسے سے تقریب کار پیدا ہوتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ سکولوں کے خلاف بولیں جہاں سو فیصد ظالم اور لٹے رہے ہیں ایمان سے کہو وہاں سے اچھے انسان پیدا ہو رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ سکول شریف انسان پیدا ہو رہے ہیں کوئی اٹھ کر کھڑا کر دے تو ہم کر دیں ہم پر زجر کوب ہے تو ہم ایک مولوی کا جرم سب پر لگا دیتے ہو اور ہم اگر سارے کے سارے مجھے ایک بتا دو اگر کوئی ایک آدھ بچ بھی جائے تو بزرگان دین نے فرمایا سو بندہ زہر کھائے ایک بچ جائے تو زہر کو تو اچھا نہیں کہیں گے کہیں گے ایمان سے کہو کوئی مجھے ہزاروں لاکھوں میں ایک مل جائے تعلیم سکول سے پڑھا ہوا اچھا ورنہ سارے ظالم اور لٹے رہے جو مرضی ہے کھاو پیو وہ بزرگ نے ایک سکول والوں کا منشور بنایا ہے کہ قوم کو لوٹو دام کماؤ ظلم کرو اور حرام کو کھاؤ رام رام کرو اور جان کو بچاؤ ایسا ہو رہا ہے ایمان سے کہو گئی دنیا سے شواہد اور تاریخ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ساب کا خبر عملہ جو ہم رسد کا طریقہ ہے شواہد آسمانی کتابیں ہو گئیں دینی کتب ہو گئے احادیث دوسری تاریخ جو عام بندے لکھتے ہیں کوئی بیٹھا ہو پڑھا ہوا لکھا ہوا کوئی پروفیسر کوئی ادیب مجھے بتا دے کہ ایسی بے غیرت حکومت کبھی آئی ہو مجھے پوچھتے ہیں کیوں پیسے دیتا ہے امریکہ اربا ڈالر سکولوں کے لیے دے رہا ہے میں نے کہا کچھ عقل ہو تو پھر سوچو ثابت کرو کہ دوسرے ملک کی فوج کسی بے غیرت حکومت نے اپنے ملک کے اندر آنے دی ہو ثابت کرو بغیر جنگ کے فوج نہیں آ سکتی نہ آئی ہے کبھی میں تو کہتا ہوں حضرت آدم تک بھی ایسی حکومت پھر نہیں آئے گی اتنا کم ظرف کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دے یہ پہلی اور آخری حکومت ہے موجودہ بے پھر ظالم سے ظالم حکومتیں ہوئی ہیں بدماش حکومتیں ہوئی ہیں ظالم سے ظالم حکومتیں ہوئی ہیں بدماش حکومتیں ہوئی ہیں کوئی ثابت کرو تاریخ سے کہ انہوں نے خود تو قوم پر ظلم کیا ہے مارا ہے لیکن یہ ثابت کرو غیر ان سے اپنی قوم کو مرایا ہو ارے عراق پر بیس سال اس کو لگ گئے ابھی بھی مر رہے ہیں مزہ بس سے فوج پھیر رہی ہیں ایسے ہے ایسے ہیں نا دن دنا تو پاکستان پر تو اسے بیس گنا زیادہ خرچ لکھا بندے مرائے ابھی بھی مر رہے ہیں تو پاکستان پر اسے بیس گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتے تب یہ کیسی حاصل ہوتی تو وہ کیوں لاربا ڈالر دے کہ اس کی فوج امن سے پھر رہی ہے اور مسلمانوں کو قتل و غارت اور ان کی ارے یہی سکول والے مجھے کہنے دو کہ اپنی بہنوں دھیوں کی عزت بھی لٹوا رہے ہیں <سؤال> کیا مسلمانوں کی بہنیں یہ مشترکہ نہیں ہے وہ <سؤال> تاریخ میں نہیں پڑھتے کہ ہمارے اور تم کو کس چیز کی حکومت ہے ہمیں بتاؤ ہمارے اوپر ظلم کرنے کی حکومت ہے ہم تم سے طاقتور ہیں مارتے ہو تو خود مارو ایمان سے ہم نہیں روئیں گے اور ایک مرواتے ہو دوسرا گھیلوں سے پھر یہود سے ہماری عزت لٹوا رہے ہو تکبیر میں پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے آپ سر میں جا کر پوچھیں کہ رات کے اشاری مسلمان کی کاری عورتوں سے وہ کرتے ہیں کیا یہ تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے اور بنڈا نہ دے کہ سکول والی جماعت نے اپنی دھیان بہنی بھی ان کے پیش کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی مرا رہے ہیں اپنی فوج اتنا نہیں پھرتی جتنا وہ پھر رہی ہے ارے یہ تو ہمارے لڑکوں کا ہار ہے اسی تعلیم میں ہماری لڑکیاں جائیں پھر وہ پیسے دے نیو ارب کیا نیو خرب ڈالر تو اس کے مجھ پہ تثرات ملتے ہیں تعلیم سے ہماری لڑکیاں جائیں مجھے ایسے ایک سوال کیا جی حضرت صاحب میں نے کہا کیا کہ ڈاڑی منڈے کی امامت جائز ہے میں نے کہا ہاں میرے سے چیڑ پڑا کیسے تو کیسا حال ہے میں کسی نے آج تک نہیں کہا میں نے کہا اس دور میں جائز ہے وہ کہنے لگا کیسے میں نے کہا ایمان سے کہنا ہے کیا ہے سنت ہے اور پردہ کیا ہے واجب ہے بعض کے نزدیک فرض ہے واجب میں کسی کا انکار نہیں ہے ارے مومن پر ہمیں فرائض واجب سنن مقدمہ میں چھٹی نہیں ہے اتنا تو سمجھ لو عام مومن پر اور ولی تو مستحب نہیں چھوڑتا ارے اگر کو سنت پر جماعت جہز نہیں ہے تو بات طریقہ اولا کے واجب پر بھی امامت نہیں کرا سکتا وہ جو واجب کا تارے کا وہ بھی امامت نہیں کرا سکتا ولی تو ولی وہ مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ مومن کو فرائض واجب سنن وقت میں چھٹی نہیں ہے تو ہماری لڑکیاں بے پرد ہیں پھر مجھ سے کہنے لگا جی عورت اذان دے سکتی ہے میں نے کہا ہاں دے سکتی ہے کہتا ہے کیسا تو مولوی ہے عورت مسجد میں میں نے کہا مسجد میں جا سکتے اپنے مسجداں بتائیں مت کرے میں نے اسے کہا اللہ کا بندہ آزان نہیں دے سکتی خبریں دے سکتی ہے وہ تو کل میں ہے جو خبریں دے رہی ہے کل وہ نہیں ہے اور مسلمان کی بیٹی مسجد میں نہیں جا سکتی تو سکول میں بھی نہیں جا سکتی بازار میں بھی نہیں جا سکتی <تصفح> ایک اہل حدیث نے مجھ پر سوال کیا ایک دیوبند تھا پہلے انہوں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے میں نے کہا ٹھیک ہے جانے لگا میں نے کہا دو پہلو ہیں بات کے اور بھی سن وہ کہنے لگا کیسے میں نے کہا کہ آپ کو کہتے ہیں ہم عورتوں کی عزت ہیں آپ تو عورتوں کی عزت کی بات نہیں کرتے میں نے وہ بات میں نے کہا دوسری بات بھی سن لے کہ میں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے یہ ہمارا ایمان ہے اور دوسرا بھی کان کھول کر سن لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا پھرتا رہے جہاں بھی پھرے پھر وہ کہنے لگا جی مزار پر آپ نہیں روکتے سنی علماء میں نے کہا ہم تو سکول سے بھی روکتے ہیں مزار سے روکنا ٹھیک ہے ہمارا علیہ سنت کا مذہب ہے کہ مزار پر عورت نہیں جا سکتی لیکن آپ کو عورتوں کے احترام کی نہیں آپ ہمارے اولیاء کرام کے دشمن ہیں کہنے لگا کیسے کوئی بات دلیل دو میں نے کہا دلیل ہے ایمان سے کہا عورت مزار پر نہیں جا سکتی بازار میں جا سکتی ہے ایمان سے کہا انصاف کرو بازار میں عورت جا سکتی ہے بدترین جہاں بازار ہے میں نے کہا کبھی بازار سے روکا خاموش ہو گیا میں نے کہا جمعہ تقریر کرنا بازار سے عورتوں کو روکنا پھر تم بازار سے روکے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ تو او کرام کا دشمن ہے تمہیں ہمارے عورتوں کے احترام کا کوئی پاس نہیں ہے تو تقریر کی میں نے اس طالب کو پوچھا یار اس نے کوئی بازار کی عورتوں کی تعظیم کی بات کی کہتا ہے نہیں میں گیا اس کے بلایا میں کہتا ہے میرے جو متولی ہیں ان کی عورتیں بازار میں شاپنگ کرتے ہیں وہ تو مجھے نکال دیں گے میں کہ آ گیا تمہارا دین یہ حال ہے ہمارا کہ بازار بازار میں جا سکتی ہے مزار پر نہیں جا سکتی یہ صرف اولیاء کرام سے زد ہے اب یہ کہتے ہیں دیکھو ان کا مذہب ہے اللہ مدد ایسا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں آپ پڑھے لکھے بننا ہے تو میں تو دیہات میں پینڈ میں بیٹھنے والا ہوں کہ اللہ کے سوا اگر کوئی کہو مددگار ہے بڑا اس پر زور ہے اگر کوئی کہو مددگار ہے تو مشرق ہے اللہ کے سوا اور مددگار مانو تو مشرق ہے اب میرا سوال ہے قرآن کو تو آپ مانتے ہیں نا مشاء اللہ ہے قرآن سے زیادہ ہمارے لیے مشاء کوئی نہیں ہے قرآن ہماری سبحان اللہ آخری اور بڑی کتاب ہے ہمارا مذہب بھی قرآن اور حدیث پر ہے عقیدہ بھی قرآن حدیث سے بنتا ہے کسی مولوی کے کہنے سے عقیدہ نہیں بنتا اللہ نے مکہ شریف والوں کو کیا فرمایا مہاجرین فرمایا اور مدین شریف والوں کو انصار فرمایا میں پوچھتا ہوں انصار کا معنی کیا ہے انصار جمع ناصر کیا ہے ناصر معنی مددگار تمہارے فطرے سے تو خدا نہیں بچتا اب تمہاری مانے اللہ تو فرماتا ہے مددگار ہیں اور تم کہتے ہو نہیں ہے جو کہے مشرے ہے اور نبی جو ہے وہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں میں ایک مسجد میں گیا وہاں دیوبند پڑھا رہا تھا سارے بیٹھے تھے قرآن کی وہ درس دیتا تھا آیات یہی آئی ہوئی تھی میں نے صبح نماز پڑھایا کال آئی سب نمر اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ عیسا علیہ السلام نے فرمایا کوئی میرا مددگار بھی ہے پکارا جب یہود نے حملہ کیا تو کال الحماری اللہ ہمارے انہوں نے کہا ہم تیرے مددگار ہیں تو نبی جو ہے وہ سغیرہ گنا سے پاک ہوتا ہے شرک تو کبیرا گنا ہے کبیرہ کا بھی بڑا ہے اگر مات مانگنا شیر کو تھا تو حضرت علیہ السلام مدد مانگتے ہی مان سے کہو नहीं. نہیں مانگتے نا تو رسول نے پھر یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ والے ہیں اچھا مددگار تو اللہ نے فرمایا اور مدد اللہ نے فرمایا و تام ان ول بر و تکوا ولا انلسمے تم کسی کی حق کی اچھائی کی مدد کرو حق کسی کی مدد نہ کرو اب سوال میرا ہے چھوٹا بچہ ہے میں اسے کہوں من بھار اٹھوا دے یار ایسے آپ اسے مجھے بے وقوف کہیں گے نہیں کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں مدد کا اختیار نہیں دیا تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم مدد کرو مگر کرو حق اور ایک اور سوال بھی ہے کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ عل وسلم کے علم پرتان کرتے ہیں اللہ نے مددگار قرآن مجید میں فرمایا رضاق تو کسی کو نہیں فرمایا بیٹھا ہے کوئی کسی نے اللہ نے قرآن مجید میں کسی کو رضا فرمایا ہو ڈائریکٹ ڈائریکٹ والوں بات کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے حقیقت ہمیشہ مجاز میں زہر ہوتی ہے حقیقت ظہر نہیں ہوتی اللہ نے کسی کو رزاق فرمایا اور ایمان سے کہو روزی اللہ نے کسی کو دست قدرت سے پانچ روپے دیے روزی کس طرح مل رہی ہے مددگار تو فرمایا رزاق نہیں فرمایا روزی وسائل سے مل رہی ہے تو مدد بھی وسائل سے ملے گی اب عقئی علم کو نوریت کی دلیل بنانا ایک ایمان روشن آپ کو بات کر دوں حضرت علی ربی اللہ تعالی ان ہو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ جاؤ فلاں شہر میں ایک برات جا رہی ہے فلاں موڑ پر ملے گی اس کی جو دلہا ہے اس کی ماں کو بھی لے آنا دلہا کو بھی لے آنا دلہن کی ماں کو بھی لے آنا دلہن کی دلہن کو بھی لے آنا ساتھ دونوں کے مائیں اور دلہا دلہن انہیں کو لے آنا کہ علی کی بادشاہی اور بہن بھائی آپس میں جنا کریں تو گئے جہاں اپنے فرمایا تھا وہی وہ, وہ ملے پکڑ کر لائے آپ نے فرمایا مائی بیٹا کس کا ہے اس نے کہا میرا مائی بیٹی کس کی ہے اس نے کہا میری فرمایا نہیں بیٹا بھی تیرا ہے جس کی بیٹی تھی نا اس نے فرمایا بیٹا بھی تیرا ہے وہ پریشان ہو گئی فرمایا زمانہ جہلیت میں تو نے برا کروایا رات کے وقت کسی جگہ پر پھر تمہیں حمل ہو گیا تو اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا رات کا چھپ کر فلاں جھاڑی میں جنگل میں اسے گیر آئی پیچھے لوٹنے لگی تو کتے نے اسے ٹھکرایا اب اس کی پشت پر دیکھو کتے کے چمبے ہیں دیکھا تو چمبے لگے ہوئے تھے کتے تو نے کہا کہ میں آنکھوں سے تو نہ دیکھوں ت نے کتے کو بھگا دیا تو یہ بیٹا بھی تیرا ہے اور مائی نے یہ بیٹا وہاں سے اٹھایا اس نے کہا ہاں جی میں نے وہاں سے اٹھایا میں نے پالا ہے تو فرمایا بیٹی بھی تیرا ہے اور بیٹا بھی تیرا اور علی کی بادشاہی اور بہن بھائی آپس میں جنا کرے یہ نہیں ہو سکتا اب <تصفح> صحابہ جو آپ کے تھے وہ پریشان ہو گئے <مش> پوچھا امیر المومنین یہ کیفیت کیسے آپ کو پیدا ہوئی کیسے آپ کو پتہ لگا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل پاک دیا ہوا تھا تو آپ کی آنکھ مبارک پر ایک کترا پانی کا لگا ہوا تھا بس میں نے وہ کترا چوسا اور سب کچھ مجھ پر زہر ہو گیا تو ہم اللہ کو واہد لا شریک مانتے ہیں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں بیشتر بیشتر ہم کسی کو ما... الہ نہیں مانتے لیکن عطائی قدرت ہم مانتے ہیں اور عطائی قدرت کو ہم الوہیت کی دلیل نہیں بناتے اس لیے عطائی علم غیب کو بھی الوہیت کی دلیل نہیں بناتے امیر شام آیا یا رسول اللہ ابو لہب ابو جہل سب کو بلایا اکٹھے ہو گئے حضور صلی اللہ انہوں نے یہودی نے کہا تھا کہ اگر نبی آخر و ہے تو وہ آسمانی اختیارات بھی وہ کلی اختیار لے کر آیا ہوگا تو باقی نبیوں کو زمینی معائضات تھے تو آسمان بھی آپ کے تصرف میں ہے چودہ طبقہ آپ کے تصر اگر نبی آخر و زماں ہے تو سچا تو تم جا کر کہنا کہ کوئی آسمانی معاوضہ طلب کرنا حدیث پاک یہ کہ ہو جائے رات ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو کر آ جائے میں تو ایسا ہوا رات ہوئی چاند دو ٹکڑے ہو کر مرحبا مرحبا کہتا ہوا واپس چلا گیا ہاں ساروں نے مشورہ کیا کہ اٹھنا نہیں تعظیم نہیں کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو سدیک اکبر نے روکا آپ نے فرمایا میں نہ جب تو کہیں گے سچا نبی نہیں ہے تو آپ چلے آئے جب آپ تشریف لائے ابو جہل بھی اٹھ کڑا ہوا ابو لاہب بھی اٹھ کھڑا ہوا سارے اٹھ کھڑے ہوئے امیر شام بھی اٹھ کھڑا ہوا تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئے دوسرا اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میں انہوں نے کہا ان سے جو بات دل کی پوچھے گا وہ بھی بتائیں گے اللہ نے انہیں اتنا علم غیب دیا ہے عطا کیا اس نے کہا میری دل میں ایک خواہش ہے یا رسول اللہ وہ بتا دو تو میں کلمہ پار لوں گا کیا خواہش ہے میں بتا دو آپ نے فرمایا تیری لڑکی ہے اپاہج چار پائی پر بیٹھی ہے تو کہتا تیری دل میں خواہش ہے وہ تندرست ہو جائے خواہش بھی اس کی یہی تھی تو اس نے کلمہ پار لیا امیر شام گھر گیا تو لڑکی دروازے پر آئی استقبال کیا تو اس نے کہا کلمہ بھی پڑھا اس نے کہا چلو شفایاب تو, تو دعا سے ہو گئی کلمہ کس نے پڑھا اس نے کہا جس نے آپ کو وہاں کلمہ پڑھایا مجھے بھی یہاں پڑھا دیا اب <تصفح> آپس <تصفح> میں کافر ملے یار اس نے ابو جہال کو کہا ہم نے مشورہ کیا تھا تو کیوں اٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھا تھا اس نے کہا خبر نہیں کسی نے مجھے کان پر پکڑ کر اٹھا دیا اللہ نے فرشتے بھیج دیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے اس کی تعظیم کے لیے کان پکڑ کر سب کو کھڑا کر دو اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرا محبوبہ ہے اور وہ بیٹھے رہیں تعظیم نہ کریں تو اس سارے اس نے کہا مجھ سے بھی ایسا ہوا اس نے کہا مجھ سے ابھی تک آئے وہ درد ہم اچانک اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم رسول کے لیے اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیونکہ اللہ اپنی ذات کے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کے صفات ذاتی ہیں باقی ہر ایک کے صفات اتئی ہیں اتئی اور ذاتی صفات میں بڑا فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں باقی ساری کائنات بال واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے محتاج ہے انا من نور اللہ و کلو خل کے نوری میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہے جو لوگ نہیں مانتے پتا نہیں حدیث پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کہتے تو ہیں حدیث تو میں نہیں کریں گے مانو میں اللہ کے نور سے ہوں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے یعنی اللہ کے نور کے ہونے سے میرا نور ہے اور میرے نور کے جو ہونے سے تمام کائنات ہے میں اور سے میں ایک بزرگ نے کہا میں اور سے میں کیا فرق ہے آپ نے کہا بڑا فرق ہے جو میں کریں گے نا پھر جز بن جائے گا ہم میں نہیں کرتے جو میں مانا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تیری اور کو ڈنڈا دیا میرا ڈنڈا تیری اور میں گم ہو گیا وہ چڑھ پڑا آپ نے فرمایا ادھر تو کہتا ہے سے اور میں میں فرق نہیں ہے تو اب کیسے فرق ہو گیا تو اللہ کو ہم وحدہ لا شریق اپنی ذات میں صفات میں مانتے ہیں ہم خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے اب میں تھوڑی سی بات پھر دوہرا دوں کہ ہم تم نے جو درخواست دی ہے وصل ہو خیر اللہ نے فرمایا اسلام میں خیریت ہے تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اصلاح کے لیے کہ تم ہمیں لکھ دو کہ ہمارے ہماروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاؤ گے کسی کے پاس نہیں جاؤ گے ہماروں کو نہیں ورگلاؤ تم تبلیغ اپنی مسجدوں میں کرو ہم تمہارا ہمیں گالی دو ہمیں جو کچھ مرضی آئے کرو ہم تمہارا لکھ دیتے ہیں نام نہیں لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دعوت عام کرو اور ہم تبلیغ خاص لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اور ہم تبلیغ خاص نہ کریں اپنے کو بچانے کے لیے کیسا دین ہے دین کا معنی ہی انصاف ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ کرے یہ ہمارا مذہب ہے جو درخواست ہے تم کام کو ایک مبلغ دین سے محروم کر رہے ہو اور تم کہتے ہو ہمارے خلاف ہے سوائے جو کہتا ہے ہمارے خلاف ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج جائے تم کہو چیشتی اسلام کے خلاف ہے اللہ چاند معذور رات تھوڑے تھوڑے جو میرے ذہن میں تھے عنوان میں نے آپ کے پیش کیا وضاحت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور ہمارا یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے <تصفيق> کہ یہ جتنا زور لگائیں ہم دفاع ضرور کریں گے ہم اپنوں کو بچائیں گے جو لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے اور ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ان کو مجبور کریں کہ وہ لکھ دیں کہ ہمارے کے پاس نہ جائیں ہم لکھ دیں گے ان کا نام نہیں لیں گے ہم دین کی بات کریں گے اور یہ بھی ہم لکھ دیں گے کہ ہم اپنی معافی نہیں مانگتے ہمیں جو کچھ مرضی آئے کریں کریں جو ہمیں اس وقت خدا رسول دین کی عزت مطلوب ہے ہماری عزت تو مطلوبہ ہمیں آئے نہیں نا اسلام یہ دوارہ کرتا ہے <سلام> سبحان میں نے آپ کو بتایا دیکھو نبی ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے اور پتھر مار مار کر ان کو کبر بنا دیتے تھے اب تیسرے دن نکل آتے پیاسے پیا نو سو سال خدا کے لیے یہ ارے کیا مس سنت ہے پتھر کھانا سنت نہیں ہے ارے تم تو بات برداشت نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہو پتھر خانہ بھی تو سنت ہے کہ یہ سنت نہیں ہے پھر جی ہمارے خلاف بول رہے ہیں ہمارے خلاف ارے یہ ان اللہ اللہ ایسے مبلک کو ہم جو ہیں جل جلوس والے نہیں ہیں ہم صوفی اکرام کا مسئلہ کرستے ہیں مجدد الفانی ایک سال جیل میں رہے لاکھوں مرید تھے تلوار تھی اس وقت یہ اب تو اصلہ ہے ایک, ایک بندہ کیا مجدال سانی نے توڑ پھوڑ کرائی جلوس نکالے ہمارا مقصد ہے دین کی بات کریں گے اور ستےج پر کریں گے حاکوم کو بھی کریں گے اور عوام کو بھی کریں گے کیونکہ ہم رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا رسول مانتے ہیں صرف عوام کا رسول نہیں مانتے کہ حکومت پر دین فرض نہیں ہے خدا کی قدم جس طرح عام بندے پر فرض ہے حکومت پر بھی دین فرض ہے کوئی کہتا ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کوش ہو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم پر دین فرض نہیں ہے ہم ان کا نام نہیں لیں گے تکبیر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے خاص نہیں ہے چرن دلند بہرو برن نباتات ایونات جماعتات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر ہیں تو آدمی کی بات کرتا ہے امریکہ برطانیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کیوں کہتے ہو رسالت کا کے آتے ہیں ہمارے رسول عالمین کے رسول ہیں صرف چند بندوں کے رسول نہیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند الفاظ جو ہیں قبول و مقبول فرمائے واخر داوان الحمد الحمدللہ رب العالم لاکھوں چی پیدا ہو چکے ہیں کس کس پر درخواست دو گے بات اور ہر باطل آپ کے لیے نہیں ہر باطل کے لیے وہ بم ہے ایک چی خاموش ہو جائے گا لاکھوں چشتی بول رہے ہیں یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اصلاح کر لو اور معاہدہ کر لو کہ ہمارے نہ تم تبلیغ کرو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہمیں گالی دو جو کچھ کرو اور یہ خوشیاں مت مناؤ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ آپ کا چراغ ہے جل چکا یا بجھ نہیں سکتا چاہے حکومت زور لگائے یا تم زور لگاؤ ان شاء اللہ لاکھوں چشتیاں خوش ہو رہے ہو کہ سے صاحب نہیں پڑھائے گا پر ہمارے انشاءاللہ اللہ ہر درویش ہمارا چشتی ہے پاکستان میں لاکھوں پیدا ہو چکے ہیں بسم اللہ شیت علیہم وسم اللہ علیہ محمد المبارک وسلم یا اِیلّمین میں اپنا مانگتا ہوں اپنے لیے اور جو یہاں حاضرین ہیں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے چشتی صاحب کے لیے خاص طور مومنین مومنات مسلمین دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یا برے کاموں سے برے خیالات سے برے انجام سے دونوں جہاں کی رسوائی دونوں جہان کی بےعزتی سے کم زندگی کوفر شرک منافقت سے ڈاکہ شرفساد چوری سے حادثات سے علم سے دکھ سے درد سے ہر قسم کے امراض سے یا المین ہسپتالوں سے آپریشن وغیرہ سے مرضیں جو لگی ہوئی ہیں ہم تیری پناہ مانتے ہیں میں دور نہ ہوں یا اور لگے حاضرین کے خاندان کو اور ہمارے خاندان کو دین اسلام نصیب فرما دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرما آمین. یا الحلان جس جو آئے بیٹھے ان کے خاندان کو جو مر ہیں جو جہاں بھی ہمارے درویش ہمارے خیالات مومنین مومنات دنیا میں رہتے ہیں سب ان پر رحم فرما دے آمین. اور عراق پر خاص رحم فرما آمین. افغانستان اور پاکستان کو ان ظالموں سے نجات دے آمین. یہ ظالم نکل جائیں کوئی اچھی حکومت دیندار حکومت نصیب فرما آمین. یا اللہ جو ہم پر رحم کرے عوام پر رحم کرے طاقت نازمائے یا اللہ بہادر حکومت نصیب فرما جو بحیر فتوحات کرے عوام پر ظلم نہ کرے انت غنی فقیر وانا, وانا ضعیف اللہ الا مکان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کا سمی الم و تو بلائنا کانت طرح اللہ وسن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 جب پیٹ آئی سے ہنر اور تصب کہو اور ہنر اور تصب کے سکھانے کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے تو نکمے یہی ہیں جو پیٹ کی طرح سکھاتے ہیں ہر ایک اپنے پیسے سے سیکھ رہا ہے ہنر وہ ہندی کا بزرگ ہے اس کے دیوان سے میں نے شیر کرا سبحان اللہ بزرگ کو فرماتے ہیں پڑھن گل کسب جان بھی ترقی جیت گلن کہتے ہیں ہندی میں لکھنے کو وہ کہتے ہیں پڑھنا گلنا جو ہے یہ کسب ہے ترقی ہے جیت ہندی میں کہتے ہیں زبان کو جیڑا سبق شا پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب کئی سو سال پہلے کہہ کر دیوان ہندی میں لکھ گئے ہیں بزرگ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 کی کیوں ہستے ہو فرمایا قرب قیامت ایسی عقل والی قوم ہوگی کہ تیس چالیس سال عمرے ہوں گی اور انہیں کھاؤ کوئی نہ ہو گئے وہ اس پر ہی بس ارے ہماری سو سال والی چالیس پچاس پر آ گئی کیا ترقی کی ہے بیش قیمت چیز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 بزرگان دین فرماتے ہیں اور شرم کر کچھ اور جیسے نے تمہیں زندگی دی جو ایک سیکنڈ عرب کا نہیں ملتا وہ تجھے روزی نہیں دیتا ارے قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آر گویں پست آ جاتی ہیں ارے مومن کے عزائم قومیں وہ پست ہو جاتی ہیں جن کے عزائم پستوں آر گو بلند ایک صحابی کمرہ بنایا باری رکھی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 اگر یہ نہیں رکھتا تو قوم ملک کی خدمت کے لیے پیٹ تو خود بخود ہی پل جائے گا تیرے آزمی پست ہو گئے کسی نے بتایا ہی نہیں دیجیے عظائم ہمارے پست ہو گئے آزوں ہماری بلند ہو گئی قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آزوں میں پست آ جاتی ہیں تو باری رکھتا کہ میں اذان سنتا یہ عزم بلند تھا آرجو تیری تھی ہوا ہے وہ تو آ جاتی کیونکہ جب ازمی بلند ہو آرزو ہے ساری بیچ میں آ جاتی ہے ازمی بلند نہ رہے ہمارے مولوی جی کھا رہا ہے شادی علیہ رحمت نے فرمایا فرمایا ایک انتہا مثال دے کر آپ نے سمجھایا ارے ولی ویسے بھی کہہ دے تو گفتہ ہو گفتہ اللہ بہت گھر کے حلقوں میں عبداللہ اللہ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 انہوں نے का کیا کام کیا میں نے دیا عورتوں کو نکاح طلاق دلا دیا ماں بہنوں کو جدا کر دیا اولاد کو جدا کر دیا ایسے سارے کام بتاتے رہے چپ کر کے سنتا رہا ایک نے کہا چھوٹا بچہ دین کا دن پڑھنے جا رہا تھا میں اسے واپس لے آیا وہ تھر اس کو چومنے لگا چومنے لگا اسے شیطان بولا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 جہل نکو کم کمبوت اور جاہل میں جاہل کا بھی کہہ دوں ارے عالم پڑھے لکھے کو نہیں کہتے اور جہل ان پڑھ کو نہیں کہتے یہ وضاحت کر دوں اور فکرا کی وضاحت آئے فوکرا جاہل کہتے ہیں جو تکبر انعت فخر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے نہ مانے چاہے پڑھا لکھا بھی آئے اگر کوئی تباہ سلیم رکھتا ہے ان پڑھ ہے وہ حق سن کر قبول کر لیتا ہے تو اسے جہل مت کہو ان جان کہو جاہل ہمیشہ ددی کو کہتے ہیں جو زیر تکبر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے پوری دنیا کے علم ہے وہ جاہل ہے اسی اسی لیے ابو جہل اپنے زمانے کا تھا. اس لیے ان پر کہا کرو جاہل ہر ایک کو نہ کہا کرو بلکہ بزرگان دین تو یہ فرما گئے. ایک بزرگ کا شعر ہے فرمن کہ پائے ہیں میں نے دو نشان جاہل دنیا میں شاغل اقبا سے غافل لما اقبال فرما فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی سکولوں نے رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش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 بچے کو بجلی کا کام سکھا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے پیروں پر ہاتھ رکھ کے ملتا ہے پانچ ہزار مہینہ مجھے دیتا ہے باپ کو وہ بندے کی زندگی بن جاتی ہے آپ جو پیسے لگا رہے ہیں نا ان کو ذرا رکھتے جائیں دیکھیں سے ہی جو دس بیس سال کے لیے یہ پورے ہوتے ہیں ابھی کور قیامت آمد عمرہ اور کم ہو جائے گی کہ روحانی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 اللہ نے فرمایا اللہ, فرمایا اللہ فرمایا غیر مومن کی نشانی یہی ہے غیر مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا اور اطمینان کر جاتا یہ نہیں کہ وہ فطرت کو استعمال نہیں کرتا جی بس ابھرنا چڑھو جی فلانا کرو اور بہت باتیں ہیں یہ جو پھیلی ہوئی ہے یہ جی انگریزوں کی دی ہوئی ہے کیا ٹائم میں بات کتنی ٹائم بات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 ایمان پر ہماری موت آ جائے تو وہ جوان نہیں رہے بالکل دیکھو اب پھر ان کی اولاد کیا پتہ نہیں ہوگی بات وی سی آر نوجوان لے کر جا رہے ہوتے ہیں مجھے حسرت سے نکل جاتا ہے ارے بھائی کبھی آپ نے آئینہ بھی دیکھا ہے آئینہ دیکھتے تو میرے خیال وی سی آر آپ نہ دیکھتے آپ تو جوانوں شمار بھی نہیں ہے کیا ظلم ہو گیا جوانیاں گئی تندرستی گئی زندگی زندگی چالیس والی آ گئی اپریشن آ گئے ڈاکو آ گئے چور آ گئے ہمارا جو ہے سارا روحانی زیوال ہے ہم اس پر راضی ہیں زندگی مومن جو ہے ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے پیر, پیر کے پاس گئے کہ پیر صاحب انہوں نے کیا کیا حضرت صاحب انہوں نہیں تھا مچھلیاں زندہ توڑ رہی تھیں آپ نے فرمایا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 اللہ نے فرمایا میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں ان کی شان اسی میں آئے کہ صرف حکم ان کا چلے حکماں ان کا چلے حیران ہوں ان حکمرانوں پر کہ موت ان کو بالکل بھول گئی کہتا ہے بندہ کہلائے رحمان کا فیصل تیرے یہود لانا ایسی زندگی پہ جینا تیرا بے سود بزرگ کہتا ہے ارے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے نبی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 بعد میں نبوت رسالت تسلیم دی ایسا رسول کہ یہاں کوئی رسول قانون نہیں بنا سکتا حضرت سلام آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متاہرہ چلائیں گے رسول ارے ہم نے برٹش کا قانون چلا رکھا ہے رسالت کہاں گئی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 دو شخصوں میں تینوں کتاب ہی ہیں مملم یاقم بما ضل اللہ فاؤلائے قم ال کافرون مملم یاقم بیمان ضل اللہ فاؤلائے قم الفاص مملم یاقم بیمان ضل اللہ فاؤلائے قم الالم محبوبہ جو میرے قرآن کے بغیر ہاکم اپنے حکم چلاتے ہیں وہ کافر ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں سکول والا برٹش لا چلا رہا ہے جو پڑھتا ہے وہ برٹش لا چلائے گا واہ علم تو دیکھو واہ نصیب ہمارا ارے ایسی زندگی سے تو ہماری موت ہی اچھی ہے جی کر رہے ہیں جی کشمیر کو آزاد کر رہے ہیں دفاع اسلام کا نام نہیں دفاع بھائی تمہارا ملک آزاد ہے اللہ بھائی سے پوچھو وہ فرماتے ہیں سلطنت ہند میں ہے مسلمان کو سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں آزاد پاکستان آزاد ہے کشمیر میں لوگوں کے بچے بنایا جا رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے تمہارے ملک میں کہ جنت کا شک کا راستہ یعنی سیدھا راستہ ارے جو راستہ ہو نا پیسوں والا پھر اس میں ایک سیدھا راستہ نکال کر جلد ٹیکا پہنچ جاتا ہے جسے شارٹ کٹ کہتے ہیں کہ جنت کے بھی دو راستے ہیں ایک پیچولا ایک سیدھا ہے اللہ نے فرمایا سرا مستقیم ایک ہی راستہ ہے جنت کا صحابہ کو ملی صحابہ نے پہلے جو جاہدوں پہ نشانی اپنے ملک میں زبانی جہاد کیا کفر ان پر ٹکرا گیا اور جب کفر ٹکرا ہے نا کفر کی موت ہوتی ہے اب ایمان سے اپنے حکمرانوں سے بھی کہہ دو کہ اب تیاری ہی کرو اب وقت آ گیا ہے تمہارا تو تم ٹکرا گئے کوئی بات بھی حق نہیں سننا چاہتے ارے بادشاہ کا حق کہنے والا دکتا چینی کرنے والا مر گیا بادشاہ رو پڑا گزرا نے عرض کی وہ تو آپ پر تنقید کرتا تھا کیچڑ اچھا تھا جا بجا وہ مر گیا اچھا ہوا آپ رو رہے ہیں وہ فرمایا وہ تو میرا محافظ تھا اب وہ مر گیا میں فرون بن جاؤں گا وہ تو مجھے سچی باتیں کرتا تھا وہ حکمران وہ تھے جو آپ کہنے والا مرے روئے ارے یہ حکمران نہیں ہے یہ آپ کہنے والے کو مار دو برٹش لا چل رہا ہے ہمارے ملک میں بدنسی کی تو دیکھ کہاں ہمارے کل مارے یا رسول تو ہم نے مانے نہیں ٹائم ہوتا آپ کو پتا چلا تھا کہ مقصود رسالت کے بغیر تکمیل مقصود رسالت کے بغیر تسلیم رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اس پر میں آپ کو سبق دیتا لیکن دیم نہیں ہے مقصود رسالت ہے نہیں تو تسلیم رسالت کہاں ہوا جب تکلیم تکمیل ہے مقصود رسالت نہیں ہے تو تسلیم رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اس لیے قرآن نے اعلان فرما دیا وہ ملم یا برٹش لا اللہ پناہ دے ہمیں اور آپ کو دین اسلام نصیب کرے تو ہمارے حکمرانوں کو اتنا تو ہو وہ ایک بزرگ کا شیر ہے یا پانچوں شہروں پر عمل کر رہی ہے ہماری حکومت پانچ شیر بتا گئے وہ ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے دل کا اٹھ کر سونا پانچ شہر ہیں بڑے بہترین ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے انہوں نے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا میں انگریز کو اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے پہلا حکم تعلیم اور قانون ہمارا اپنا حرام حلال کیا ہے جو مرضی آئے کھائیے سمجھ میری بات ایسا ہے غلط ہے ایسا ہے کہ تعلیم بھی ان کی قانون بھی ان کا حرام حلال کا امتیاز اٹھ گیا ایسا ہے نہیں ہے دوسرا شعر سنو محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانہ تنقید مولوی کو ٹھہرائیے دوسرا اس نے کہا کہ امامت شغرا پر تنقید کرنا کہ سارے مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ صحیح نہیں ہوتا ایک ٹھنڈار صحیح آ جائے پورا ماحول صحیح ہو جائے گا وہ امامت کبرا ہے تم امامت شگرا پر رہنا پیر امامت گستا ہے امامت گستا پر بھی تم نہیں تنقید کرنی شغرا پر تنقید کرنا ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہماری تہذیب ہو یہاں سے نکالنا بینکانا کمیز ہومیز کا ذکر ہے دونوں دوبر چھپ گئے دونوں تو انہوں نے بینک بنائی اور کمیز بیچ میں چست لباس جس سے نگیز کا فوٹو نظر آئے وہ حرام ہے اسلام میں اس میں نماز جیز نہیں ہے چست لباس حرام ہے بینڈ پتنون کا تو نہیں کہا گیا چست لباس میں بینڈ پتنون آ جاتی ہے دوسرے ہمارے آپ و جوان جہاں بھی دیکھو کمیس یہاں چھوٹے کمیص آگے ننگے پیچھا ننگائی کر دیا انہوں نے ہمیں